ساتو ما اسن و مسلم رحمہم اللہ فی ما المتصل چھتا فائدہ کہ بخاری اور مسلم الله نے اپنی دونوں کتابوں میں جس کو روایت کیا ہے متصل سند کے ساتھ جس حدیث کو انہوں نے متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے فضا حکام کارن یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت کا انہوں نے حکم لگایا ہے بلا اشکال بغیر کسی اشکال کے وہ عمل معلّ اور جو معلق روایت ہے سند کے بغیر وہ لذیذ اور ملقو ہوتی ہے اللہ حذیفہ بن مب دعی اسنازی واحد القسرو جس کے سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد ربی گرے ہوئے ہوں اغلب مواقع کی کتاب الباری ہی اور ایسا کام زیادہ تر کتاب بخاری میں ہی واقع ہوا ہے وہ کی کتاب مسلم کلیل جدا اور یہ کام مسلم کی کتاب میں بہت تھوڑا ہے بخاری میں ملاقات کی تعداد زیادہ ہے مسلم میں ایسی کام ہے فی تو ان میں سے باز میں نظر ہے نظر کا مطلب تنقید نقد کمزوری نقول اور لائق ہے کہ ہم کہیں ماں کا نمن ذالقی بلخن کی جزمن وفمن بجی علامن اللہ کا ان میں سے ہر وہ جو ایسے لفظ کے ساتھ ہو جس لفظ میں جزم اور حکم ہو علامن اللہ کا انہوں جس سے وہ معلق تعلیق لی گئی ہے معلق روایت کی گئی ہے فقط حق اس حق تو گویا اس نے حکم لگایا ہے اس معلق کے اس آدمی سے صحیح ثابت ہونے پر کہ اس پر حکم لگا دیا ہے کہ یہ مولب جو ہے صحیح ثابت ہے کالا فلان تو اب یہ کالا فلانون یہ سیدھا جزم ہے نا تو اسے سے مراد یہ ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ بھی ثابت شدہ جس طرح کی مصالحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا و قدا ابو عباس القدا کالا مجاہد القدا کالا عفان القدا کال قبی القدا رواب من عبارات اور اس طرح کی ملکی جلتی عبارتیں ہیں کا کل تو یہ سارے کا سارا حکم من اس کی طرف سے حکم ہے علام دا کارو انبو اس پر جس سے اس نے وہ بات ذکر کی ہے ظالی کا یہ بات کہی ہے وارا واہ اور اس نے اس کو روایت کیا ہے فلحست اطلاق و ذالی کا تو اس کا اطلاع درست نہیں ہے اللہ صحاح ظالی کا انبو اللہ کے وہ بات اس کے نزدیک اس سے صحیح ثابت ہو یعنی اب امام بخاری اگر کہتے ہیں قال ابن عباس تو امام بخاری کے لیے قال ابن عباس کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے جب امام بخاری کے نزدیک ابن عباس سے وہ بات بصن صحیح ثابت ہو ٹھیک <تصفيق> ہے <تصفيق> میں جب امام بخاری کے نزدیک یہ بات بسنت صحیح ابن عباس سے مثلا ثابت ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کال ابن عباس عباس نہ کیا کہیں گے روبیا یا را ابن عباس سیگا تمریز کے ساتھ جب حتم اور جزم کا سیگا بولیں گے تو گویا امام بخاری جس سے وہ تعلیق روایت کی ہے اس سے وہ تعلیق بات ثابت ہے الصحابی <تصفح> پھر اذا اللہ اللہ کل جس سے وہ اللہ روایت بیان کی ہے وہ صحابی سے نیچے ہو صحت کا جو حکم ہے صحابی اس کے اور صحابی کے درمیان کی جو سند ہے اس کے متصل ہونے پر موقوف ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر امام بخاری کہ اب قالا فلان وہ فلان سے معلق بیان کی نا آگے ذکر کیا ہے فلان ان فلان ان ابن آباد اب فلان ان فلان ان ابن باس یہ تین رجال ہیں یہ آپس میں ان کا اقتصاد سند ہوگا تو سند وہ معلق تعلیق ٹھیک ہے وغیرہ تعلیم ٹھیک نہیں لیکن اب ابن امام بخاری نے قالا فلان کا اس کا مطلب ہے فلان تک سند صحیح ہے اس سے اگلی جو سند ہے وہ آپ خود دیکھ لو کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے پاما معلوم و حکمن جس کے لفظ میں جزم اور حکم پختگی اور حکم موجود نہیں ہوگا جس طرح کے روبیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا کیا گیا ہے روبیہ سیکھا مجب اس کو بولتے ہیں سی گئے تمریز ٹھیک ہے قدا, قدا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدا قدا فہاد اشباہ رئیسا فی شعیم صحتی ہی بھی صحت کا امن یہ اور اس جیسے جو الفاظ ایسے ملتے جلتے الفاظ ان میں سے کسی میں بھی اس یعنی امام بخاری کی طرف سے اس مربی بات کی صحت پر حکم نہیں ہے کہ جس سے وہ بات روایت کی جا رہی ہے اس سے وہ بس صحیح ثابت ہے حکم نہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ سیگائے تمریض ہے کیوں بھیا الصلاح عبارات استام الخل حدیث ضعیف ایدن کیونکہ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں یہ ضعیف حدیث میں بھی استعمال کی جاتی ہیں سمجھ گئی اگر تو ہو سیگا جزم سی ہے جزم پھر اس کا مطلب ہے امام بخاری کے نزدیک جس سے اس نے امام بخاری نے تعلیم کی ہے وہاں تک ثابت ہے اور اگر ہو سی گائے پھر اس کی صحت کا حکم نہیں ہے پھر وہ آپ نے تلاش کرنا ثابت ہے یا نہیں فما ذالی کا اور اس کے ساتھ, ساتھ فرادفی اسنا صحیح یعنی کہ اس کے باوجود کہ وہ امام بخاری کی طرف سے حکم نہیں ہے اس کی صحت پر لیکن اس کے باوجود فرادفی اسنا صحیح صحیح حادث کے دوران سی گمریز سے کوئی بات جو انہوں نے روایت کی ہے اب صحیح کے دوران اس جیسے سی گمریز سے جو روایت کرنا ہے مشعرن ان بھی صحت ہی اس کی اصل کی صحت کا شعور دلاتا ہے کہ چاہے یہ الفاظ ثابت نہیں لیکن اس کا اصل یعنی اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ ثابت شدہ ہے ش ایسا شعور دلاتا ہے یو اناسو کہ جس کی طرف مانوس ہوا جاتا ہے اور مائل ہوا جاتا ہے کانشر کی صحیح ہی کلیل کا آدو جو صحیح کی شرط سے نیچے رہ جاتا ہے اس میں سے وہ بہت کم ہے یوجد فی کتاب البخار تھی کتاب البخاری فی مواد وہ یعنی کہ سگ تمریض کے ساتھ جو روایات کی گئی ہیں اور وہ صحیح کی شرط پر نہیں ہیں ایسی روایتیں بہت تھوڑی سی ہیں اور وہ ہیں کہاں پر یوجد فی کتاب البخاری فی مواد من تراجم الابواب یہ پائی جاتی ہیں بخاری کی کتاب میں تراجم ابواب میں دونوں مقاصدی کتاب کے مقاصد اور اس کے اس موضوع کے علاوہ اللہ یو شیرو بھی اسم الدی سماح بھی جس کا شعور دلاتا ہے امام بخاری کی کتاب کا وہ نام جو انہوں نے اس کا رکھا ہے یعنی ایسی معلق روایتیں جو ضعیف ہیں وہ اصل کتاب مقصد کتاب میں نہیں بلکہ کدھر ہیں تراجیم ابواپ میں آپ دیکھیں دیگر کی کتابوں کو پڑھیں گے نا مثلا امام ابود کی کتاب اسونن ہے امام فرمدی کی کتاب ہے جامع انسائی کی کتاب ہے اچھا اس میں جو باب کا ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ تو الباب وہ ان کے اپنے الفاظ میں ہوتا ہے حدیس اپنے الفاظ امام بخاری باب کا جو ٹائٹل علمان ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں اس کے لیے بھی کسی حدیث کا ہی انتخاب کر لیتے ہیں یعنی وہ باب کے عنوانوں میں ہے وہ باب کے اصل مواد میں نہیں جلیل کے طور پر وہ ذکر نہیں ہوئی بلکہ ٹائٹل کے طور پر وہ ذکر ہوئی ہے تراجم کے طور پر وہ نام کیا ہے اس کا السیہ بخاری کا الجام المسندی البختہ سر امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسول ایامی جی الجام المسن الس المختہ سر مین امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسول و ایامی جی یہ ہے صحیح بخاری کا اگا نام جو امام بخاری نے رکھا ہے وائرخص ال خصوص کی طرف ہی امام بخاری کا یہ کال لوٹتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے خصوصی کی امام بخاری کا کال لوٹتا ہے کون سا کال امام بخاری کا ماں ادقل تو کتاب الجام علامہ میں نے اپنی کتاب الجام میں صرف وہ داخل کیا ہے جو صحیح ہو یعنی مراد سے کیا جو اشالہ کر رہی بیٹھے امام بخاری نے ذکر کی ہے مقاصد ہے کتاب میں وہ ساری کی ساری صحیح ہے کزالی کا مطلب سترا حافظ اب الدی کے جو مطلق قول ہے اسے بھی یہی خاص چیز مراد ہے وہ قول کیا ان کا اجماحل اہل علم کا اجماع ہے اتفاق ہے فوکا کا بھی وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر کا بھی کیا اگر کوئی آدمی طلاق کی قسم اٹھا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کہا ہے لاش کا پیلو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہانست نہیں ہوگا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی بول مرا تب بھی حالی اور عورت اسی حال میں اس کے نکاح پہ رہے گی اچھا ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے تو کو ہر بات پہ طلاق ہر بات پہ طلاق ہر بات پہ طلاق طلاق کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں سوئی بھی قسم اٹھا لیے کسی اور سے کسم اٹھوا لو کیا بندے نے قسم اٹھا لی کہ اگر بخاری کی حدیسوں میں سے کوئی ضعیف ہو تو میری بیوی بی کو طلاق تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ ساری صحیح ہے وہ غزان کا مد آتا رہے تھے اب دیکھیں اس میں یاد کرنے کی باتیں تھوڑی تھی ہیں جو تھی نا زبانیں یاد کرنے والی باتیں اس کتاب میں بہت تھوڑی ہیں زیادہ باتیں وہ اس کو آپ کہتے ہیں نا معلومات سے تعلق رکھتی ہیں جنرل نالج سے جنرل نالج سے تعلق رکھتی ہیں یہ باقی ساری باتیں تو کزالی کا مدعا کرا عبداللہ حمیدی وہ عبد اللہ اپنی کتاب جب میں نے صحیح ہے یہ کہ لم نجیز من العمت اور ہم نہیں پاتے گدہ اماموں میں سے من افسا بھی جمی امام جما ہوتی کہ جس نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں اس نے صحت کے کا کہا ہو واضح لفظوں میں اللہ مگر یہ دو امام یعنی بخاری اور مسلم سراد بک الزالی کا مقاصد الکتابی متون البابی اس سب سے مراد مقاصد کتاب ہیں موضوع کتاب متون ابواب ہیں دون تراجم, تراجم وغیرہ کے علاوہ دون تراجیمی و نحویات تراجم وغیرہ اس سے مراد نہیں ہیں ہے لیکن مالی سمن زلی کا قطع کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ قصی طور پر صحیح میں سے نہیں ہیں مثال کے طور پر مخالی کا یہ پول بابو مایوز کرفاقی باب ہے اس چیزوں کے بارے میں جو اس روایات کے بارے میں جو ران کے متعلق روایت کی گئی روایت کیا گیا ابن اباس سے اور, اور محمد ابن جاش سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ران ہے, عورا ہے اب الفاقید اور ثابت نہیں قول ابول ابوابل غسلی اور غسل کے ابواب میں سے پہلے باب کے اندر پہلے باغ کے ترجمے میں جو اللہ علیہ وسلم اللہ ان يستحی ان قطعا من یہ قطعی طور پر یقینی طور پر یہ بات ہے کہ یہ امام بخاری پر نہیں ہے فی بین اسی لیے اس کو امام فبیدی نے جن بین صحیح میں ذکر نہیں کیا فلم ضالی کا اس کو جان لے فن مهم خاف والله و عالم یہ بہت اہم ترین بات ہے